بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف تل کے آیا تل کی تب مبین الف لام را یہ اللہ کے کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں قُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے درهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیهم الامل فسوف يعلمون اے نبی ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا پی لیں اور فائدے اٹھا لیں اور لمبی لمبی ارزویں ان کو دنیا میں مشغول کیے رکھیں اخر کار ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا و ما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت مقرر لکھا ہوا تھا ما تسبق من امه اجلها وما يستخر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 ل تین اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا مانو نزل الملا اکٹو مدم کہہ دو ہم فرشتوں کو حاصل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملے گی انا نزلنا و انا بے شک یہ کتاب نصیحت ہی نے اتاری ہے اور یقینا ہم ہی اس کے نگہبان ہیں ولقد من قبلك في اور ہم نے تم سے پہلے کے مختلف گروہوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے وما من رسول إلا كانوا به اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ ہنسی کرتے تھے في قلوب اسی طرح ہم اس گافی کو گناہ گاروں کے دلوں میں ڈالے رکھتے ہیں لا سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلے لوگوں کی روش بھی یہی رہی ہے الوفی اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگیں انما سکرت أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ تو بھی وہ یہی کہیں کہ ہماری آنکھیں باندھ گئی ہیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي بُرُوجًاً وَدَيَّنَّا هَا اور ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا ہے اور ہر شیطان مردود سے اسے محفوظ کر دیا ہے الا من استرق السمع ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو ایک روشن انگارا اس کے پیچھے لپکتا ہے والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا وان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 اس میں معاش کے سامان پیدا کیے اویلو اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اس کو بمقدار مناسب اتارتے رہتی ہیں حل ام فوئن کمو فوئن کمو ام تم ہم بیں چلاتے ہیں جو پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں جو ہم آسمان سے میں برساتے ہیں پھر ہم تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور یقیناً ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم یہ سب کے وارث ہوں گے وَلَقَدْ عَلِمْنَا مِنَ الْمُسْتَأْخِرِينَ اور جو لوگ تم میں سے پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہے اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہے اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا وہ بڑا دانا ہے خبردار ہے ولقد خلقنا الانسان من صلصال من اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے من قَبْلُ جن کب لمسم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 بس جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا سجملا چنانچے فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے اللہ أبا أن يكون مع صبا مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا اول ما سمال اللہ کا مع سجدی فرمایا اے بلیز تجھے کیا ہوا کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا مسنو اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تُو نے کھنکھناتے خن سڑے ہوئے گارے سے بنایا سجدہ کروں قال فاخرج منها فإنك رجیب فرمایا یہاں سے نکل جا کہ اب تو مردود ہے اور تج پر قیامت کے دن تک لانت برسے گیسو اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیا جائیں گے فرمایا اچھا سو تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک قَالَ رَبِّ بِمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أجمعين اس نے کہا کہ پرور دگار جیسا تو نے مجھے بھٹکا دیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا من هم ہاں ان میں جو تیرے خاص بندے ہیں ان پر میرا قابو چلنا مشکل ہے مستفی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 وَإنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أجمعين اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے لگا سب اب جزو اس کے سات دروازے ہیں ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے الگ الگ حصہ ہے ان نل متقین جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے ادو خلو حلام امین ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور امن و اطمینان سے داخل ہو جاؤ سوری اور ان کے دلوں میں جو کدورت تھی اسے ہم نکال دیں گے گویا بھائی بھائی مسندوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے نفج نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے نہ پیغمبر میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں بڑا مہربان ہوں اللہ اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے عن اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو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 ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکی کی خوشخبری دیتے ہیں قال ام الكبر وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آپ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے اب کہے کی کہ خوشخبری دیتے ہو شبل انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں سو آپ مایوس نہ ہوں قال وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو گمراہوں کا کام ہے قال فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ پھر کہنے لگے کہ فرش تو تمہارا اصل کام کیا ہے قلوم انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں آل اننا مگر لوط کے گھر والے کے ان سب کو ہم بچا لیں گے <الغابرین> البتہ ان کی بیوی کہ اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی نل آل <المرسلون> پھر جب فرشتے لوت کے گھر آئے قال إنكم قوم منكرون تو انہوں نے کہا کہ تم تو ناشنا سے لوگ ہو قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وہ بولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلے اور خود ان کے پیچھے چلیں اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے وہ کام چل امرو انتم مسب اور ہم نے لوت کی طرف وہی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی او جل مدی نتیشو اور اہل شہر لوت کے پاس خوش خوش دوڑے آئے کال لوت نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا اللہ ولا اور اللہ سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کرو قالوا اولم عن وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا کوئی انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں ان سے شادی کر لو لفی سچوتی اے نبی تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے مشرقی سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھار نے آ پکڑا پم پور لئی من جی اور ہم نے ان بستیوں کو نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں نف دال بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں اور وہ بستیاں اب تک شام جانے والے سیدھے رستے پر موجود ہیں ان نفی دال چلا تلنی بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے اور بند کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تقزیب کی وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُحْرِضِينَ ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے الصَّيحَةُ آخر زوردار آواز نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا فما عنهم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے وما خلقنا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا کی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 کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے جاننے والا ہے ولقد سبعا من اور ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماز میں دوہرا کر پڑھی جاتی ہیں یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا کلام عطا فرمایا ہے تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ولا تحزن عليهم وخفض جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جن کو فوائد دنیاوی سے نوازا ہے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 اننا کل ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہیں جو تم سے ہنسی کرتے ہیں مع اللہ آخر فسوف جو اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود قرار دیتے ہیں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 فسبح بحمد ربك وكم من الساجدين تو تم اپنے پروردگار کی تصویر کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ ابو دو اب تک اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے